جس کو ہم قدرت ملغہ طاقت ملغہ کا معنی کرتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی قدرت والا نہیں اس کی کوئی مشیل ہے نہ کوئی نظیر کس میں نظات میں نہ صفات میں نہ کسی بھی صفات میں نہ یہاں جو عزیز کے معنی قدرت کے معنی میں طاقت کے معنی میں اس میں بھی اللہ کا کوئی نظیر نہیں کوئی مسل نہیں ہے کوئی مشل نہیں ہے